اللہ تبارا کا و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کے قصے بیان کیے ہیں بار بار بیان کیے ہیں بلکہ سب سے زیادہ جو بیان کیا ہے حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے ما کا ندیث ہیں یہ کوئی ایسے قصہ برائے قصہ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت گہرے نقوش ہیں بڑے دروس ہیں بڑے اسباق ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے بار بار ان قصوں کو بیان کیا ہے تو موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے بہرے کلزم آ گیا پیچھے فوج فرعون کی آگے سمندر کہنے لگے اب مارے گئے ان عالم اب مارے گئے فرمانے لگے ایسی کوئی بات نہیں کلبی سیاحدین میرا رب میرے ساتھ وہ مجھے راستہ دکھائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ وہ دشمن غار سور میں ہمارے پیچھے آ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا ان اللہ معنا ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے اور موسا علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے اب مارے گئے موسا علیہ السلام ہیں ان معی ربی دین اللہ میرے ساتھ ہے یہ منقبت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی ان کے بارے میں کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے نجات تو دلا دی اور ان کے یقین کے لیے اللہ نے فرعون کو باہر اونچی جگہ پر پھینک دیا ایک لہر آئی اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا سب کو یقین ہو گیا کہ یہ جو رب کہلواتا تھا مر چکا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو اس وقت وہاں رکھا ہوا ہے وہ فرعون وہ نہیں تمام تاریخ دان کہتے ہیں کہ ساڑھے تین سدیاں بعد کوئی ناش ملی ان کو سمندر کے نعرے سے انہوں نے اٹھا کر کے اس کو وہاں رکھا ہوا ہے یہ ساڑھے تین سدیاں کئی نسلیں بیت گئیں ان کے لیے نشانی نہیں تھا یہ تو ان کے لیے نشانی تھا جو اس وقت اس کو پہچانتے تھے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسراحیلیوں کے عقیدے بڑے کمزور تھے ذرا تکلیف آئی مروا دیا ہمیں یہ دیکھو آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں اسی طرح کاٹا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ پہلے بھی تو کاٹا جا رہا تھا نا تو میں نے میں نے آپ کا کوئی نقصان تو نہیں کیا میں تو تمہارا تمہاری آزادی کی نویز لے کر آیا ہوں لیکن ایسے احسان جتلاتے رہتے تھے جیسے سمندر پار ہوا فر مر گیا آزادی مل گئی بہت بڑا احسان اللہ کا ہو گیا تھوڑا آگے گئے تو کچھ بت پرست قوم تھی اپنے معبودوں کی پوجا کر رہی تھی ان کو دیکھ کر کہتے ہیں جس طرح ان کے معبود ہیں اس طرح کا ہمیں بھی کوئی بت بنا دے ہم بھی اس کی پوجا کریں موسا علیہ السلط اسلام بڑے ناراض ہوئے کہ یہ عجیب بات ہے تمہاری ان نہا لائے متبر اما ہوں فی جو کام یہ کر رہے ہیں یہ ہلاکت والا کام ہے وہ باتیں لمبا کا نو اور اگر تم کرو گے تو تمہاری پچھلی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی شر کرنے سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی اللہ تبارہ کو تعلق فرماتے والا کا دوش یا نبی علیہ السلط وسلام میں نے آپ کو یہ آرڈیننس بھیجا ہے آپ سے پہلے تمام انبیاء کو بھیجا تھا ان اشرقتا لا یہ کا اگر آپ نے میرے برابر کسی کو بنا لیا تیرے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی حالانکہ نبی شرک نہیں کر سکتا اس کی ڈائریکٹ نگرانی ربیع دل کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو بول کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جب ان کے میں نیکیاں ضائع کرنے کا بتا رہا ہوں تو تم لوگ کیا ہوتے ہو پھر عام میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے مضور ریات ہیں وہ اخوان ہے مجھ تبینا ہوں میرا سرات مستقیم ان نبیوں سے پہلے ان کے بعد ان کی اولاد ان کے بھائی ان کے باپ اور بھی نبی تھے سب کو میں نے کامن آرڈیننس جاری کیا تھا وہ لو اشرق الحب عنق اگر وہ شر کر بیٹھتے تو میں ان کی ساری نیکیاں برباد کر دیا ہوتا اس لیے فرمایا و بات علم کتنی قربانیاں دیں کتنے دسیوں سالوں سے پس رہے ہو فراون کے ظلم کی چکی میں اور آج شر کر لو گے تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اس رب کا برابر کسی اور کو بنانا چاہتے ہو جس نے تمہیں فراون کے ظلم سے نجات دی اور پھر وہاں سے تمہیں آزادی دلوائی آزادی کے شکر کا تقاضا ہے کہ اس کا شریک نہ ٹہرایا جائے اور جو اب تک تم پہ ظلم کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزادی دی یہ اس کا ظلم کرنا بھی بہت بڑی مصیبت تھی اور اللہ تعالیٰ کا نجات دینا بھی بہت بڑی نعمت ہے اور جو نعمت ہوتی ہے وہ ذمہ داری ہوتی نعمت کے تقاضے ہوتے ہیں اس رب کے ساتھ شرک کرنا چاہتے ہو بڑا ڈانٹا ان کو آگے بڑھے اللہ اکبر ہڈیوں میں شرک رچا ہوا تھا تربیت نہیں ہوئی ان کی موسا علیہ السلام ان کے ساتھ سر پھوڑتے رہے محنت کرتے رہے آگے نکلے تو اللہ تبارک کو تعالی نے فرمایا واہدنا موسا نل ابی ارب اللہ موسا علیہ السلام آپ ایسا کریں تیس دن کے لیے تور کے پہلو میں میرے پاس آئیں ہاں تور پہ آئیں تور پر آئیں اور وہاں آ کر مجھ سے ملاقات کریں اعتقاف کریں میری عبادت کریں مجھے راضی کریں تو موسا علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قوم پر ذمہ دار بنا دیا اپنے بھائی کو کہ آپ ان کی نگرانی کرنا میں ذرا اللہ سے مل کر آتا ہوں موسا علیہ السلام گئے جا کر اللہ تعالی کی عبادت کی خوب عبادت کی ساری دنیا سے کٹ کر رب عدل جلال کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلط السلام بھی ہرا کی چوٹی پر ساری دنیا سے کٹ کر اس کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج نصیب فرمایا موسا علیہ السلام بھی ساری دنیا سے کٹ کر وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اب تک جو اتنا کچھ ہوا فرعون کے مقابلے ہوئے مو ملے نجات ملی اب تک تورات ان کو نہیں ملی تھی اب تک کیسے کام چلتا تھا اب تک ربیعت الجلال کا حکم کیسے پہنچتا تھا وہی آتی تھی ہے ساک <عَصَاك> ہم نے موسا علیہ اسلام کو وہی کی تھی کہ ڈنڈا پھینک دے جادوگروں کے مقابلے میں وحی آتی تھی مگر تورات نہیں ملی تھی ثابت ہوا جو کتاب نبی پر نازل ہوتی ہے اس کتاب کے علاوہ بھی وہی آیا کرتی ہے اس کتاب کے علاوہ بھی اللہ حکم نازل کرتا ہے اس کا نام حدیث ہے اس کا نام سنت ہے جو اس کا انکار کرتا ہے فرعون نے اسی کا انکار کیا تھا نا تورات تو, تو ملی ہے فرعون کے گرک ہونے کے بعد فرعون کس بات کی پاداش میں گرک ہوا تباہ ہوا جہنم میں گیا اس نے سنت کا انکار کیا تھا اس نے حدیث کا انکار کیا تھا اور آج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ فیرون کے مذہب پر قرآن حقیم میں رب دلدال فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولِ اے میرے پیارے حبیب علیہ سلاد والسلام سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا اب بیت اللہ کی طرف حکم دیا تو پھر پہلے بیت المقدس کی طرف کیوں حکم دیا تھا میں اس کا جواب دیتا ہوں اما جال نلقی ہم نے جو آپ کو بیت المقدس کی طرف سترہ مہینے پہلے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اللہ نے لم اور رسول ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کون میرے رسول کی پیروی کرتا ہے رسول کہیں ادھر منہ کرو تو ادھر کریں رسول کہیں تو ادھر منہ کرو وہ ادھر کریں جس طرح وہ فرماتے چلے جائیں لوگ مانتے چلے جائیں کون ان کی پیروی کرتا ہے کس کی سوئی پھنس جاتی ہے یہ دیکھنا چاہتے تھے یہودیوں کی سوئی پھنس گئی جب ادھر آئے تو یہودی خوش ہو گئے ہمارے قبلے کی طرف آ ہیں جب ادھر گئے تو وہ اکڑ گئے ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ میں نے آپ کو سولہ سترہ مہینے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اور پورا قرآن تلاش کر لو کہیں یہ حکم موجود نہیں ہے ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ ایک آیت میں یہ حکم ہو کہ ادھر منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو سولہ سترہ مہینے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا ہوتا لیکن وہ پہلا حکم قرآن میں موجود نہیں اور قرآن کہتے ہیں کہ وہ حکم میں نے دیا تھا تو کیا ثابت ہوا وہ سنت مستفی ہے وہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا حکم ہے وہی ہے مگر قرآن نہیں بنی قرآن مکمل ہے اگر قرآن بنی ہوتی تو قرآن میں نازل ہو چکی ہوتی اس ثابت ہوتا ہے ساری وہی قرآن میں نہیں ہے سنت مصطفیٰ بھی اللہ تعالی کی وہی کی ایک شکل ہے موسیٰ علیہ السلام کب سے چلے کتنے مقابلے کتنے مار کے ہوئے سارے کے سارے سنت کے ساتھ چل رہے تھے آج تور پر آئے ہیں تو تورات ملی ہے اللہ اکبر اللہ تعالی سے باتیں فلم جا موسا علیہ کاتنہ وکلم ہو جب موسا علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے آئے تو اللہ نے ان سے بات کی کیا کیا بات کی اللہ نے موسا علیہ السلام سے بات کی اللہ باتیں کرتا ہے نا اللہ باتیں کرتا ہے جب چاہتا ہے بات کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان کی بات کو سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ان کی بات کو سنتے ہیں وہ اناد ابراہیم کد سج اختر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ ابراہیم لوگ میرے واضح قسم کے حکم نہیں مانتے تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے کس نے آواز دی اللہ نے سنا کس نے اللہ کے بندے حبیب نے خلیل نے موسیٰ علیہ اسلام کلیم نے آج پاکو ہند ہندوستان افغانستان بنگلہ دیش نیپال یہاں کے تقریباً اسی 90 فیصد مولوی اللہ تعالی کی اس کلام کو نہیں مانتا وہ کہتے اللہ بات نہیں کرتا اللہ کی بات ایسے ہے جیسے یو ایس بی میں ڈاٹا ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ کلام نفسی ہے نہ اس کی کوئی آواز ہے نہ اس کے کوئی الفاظ ہے نہ اس کو کوئی سن سکتا ہے اور نہ جب چاہے بات کر سکتا ہے نہ باللہ من بنظاہ اللہ تبارا کو تعالا بات کہتے نہیں کر سکتا نا باللہ, سکتا، باللہ سکتا اور کچھ لوگ موتضلا کہنے لگے اللہ کی بات مخلوق ہے حالانکہ اللہ خالق ہے تو اس کی صفات بھی خالق کے حکم میں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ رب خالق اور اس میں ایک چیز مخلوق بھی ہو میں مخلوق ہوں نا ایک زمانہ تھا میں نہیں تھا پھر ایک وقت آیا میں پیدا ہو گیا پھر وہ وقت تھا میں بول نہیں سکتا تھا پھر ایک وقت آیا میں بولنے لگ گیا میں بھی مخلوق میری کلام بھی مخلوق مخلوق وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عدم ہو نہ ہونے کے بعد ہو جائے وہ مخلوق ہوتی ہے اور خالق وہ ہوتا ہے جو ازل سے ہو اور ہمیشہ رہے جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو وہ اول ہو اور آخر ہو وہ خالق ہوتا ہے تو اللہ خالق اس میں اس کی کلام مخلوق یہ بہت بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے جو مخلوق ہوتی ہے وہ ایک وہ کتا ختم ہو جاتی ہے قرآن رب کی کلام ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا جو کہتے ہیں مخلوق ہے وہ قرآن کو ختم کرنا چاہتا آج آپ اس مسئلے کو عجیب سا سمجھیں گے لیکن ایک زمانہ تھا میں اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا مہدی دیا گیا ہاتھ گیا بنو عباس کے خلیفے تھے ترکوں کے ذریعے یونان سے فلسفہ آیا اس کی کتابوں کے ترجمے ہوئے انہوں نے لوگوں کے دماغ خراب کیے لوگ قرآن اور سنت کو پڑھتے چلے آ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں فلسفہ بھی ہوتا ہے منطق بھی ہوتی ہے علم الکلام بھی ہوتا ہے علم الجدل بھی ہوتا ہے علم المنادرا بھی ہوتا ہے ایسی مصیبت بنی وہ لوگ اپنی چرم زبانی اور لاجک اور منطق کے ذریعے حکمرانوں تک پہنچے حکمرانوں کا دماغ خراب کیا حکمرانوں نے اعلان کر دیا قرآن مخلوق ہے اللہ کی کلام مخلوق ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے نہیں اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں ہو سکتی ان ظالموں نے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا تین خلیفے ان کو سزائے دیتے دیتے تبھی موت مر گئے لوگ کہتے تھے تکیا کر لو کہہ دو مخلوق ہے باہر جا کر کہنا میں نے موت کے ڈر سے کہا ہے جیل کی کھرکی کھول کر بتاتی ہے سارے لوگ میرے انتظار میں کھڑے ہیں کہ جب یہ مامے احمد مان جائے گا تو ہم بھی مان جائیں میں ان کا عقیدہ بچانے کے لیے ڈٹا ہوا ہوں کہتے ہیں کہ چور مجھے جیل میں ملا کہنے لگا آپ اپنے موقعوں پر سچے ہیں نا جی میں سچا ہوں تو کہنے لگے پھر ڈٹ جاؤ میں واقعی چور ہوں مگر دیکھو میری کتنی پٹائی ہوئی میں ایک بار نہیں مانا میں چور ہوں مگر نہیں مانا آپ تو حق پر ہیں آپ کیوں مانو گے کہتے ہیں مجھے بڑی تسلی ہوئی اس بات سے یہ بات اس زمانے کی دنیا کا عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ قرآن اللہ کی کلام ہے یہ مخلوق ہے یا نہیں ہے تو بھائیو اللہ تعالی کی کلام کی تعویلیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ملا موسا تکلیما وہ اللہ ہو کو کلام اللہ ہا پڑھ کر کہتے ہیں جی موسا نے بات کی اللہ نے نہیں اور جب یہ آئےت آتی ہے فرما جا موسا المی کہتے نا فکل ہو یہاں ان کی تعویلیں جواب دے دیتی ہیں وہ اگر اللہ کی کلام کو نہیں مانتے رب دلجلال والاکرام کی سب سے اہم صفات میں سے یہ صفت ہے کہ اللہ بات کرتا ہے جو بات نہیں کرتا گونگے کے بھی دماغ میں ڈاٹا تو ہوتا ہے نا وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا نہیں کہ ایسا کر رہا ہوتا اس کا وہ اظہار اشاروں کے ساتھ کرتا ہے اگر کلام کا ڈاٹا ہے معلومات ہیں تو پھر تو نود گونگے کے پاس بھی ہوتی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ان کا بہت دلائل کے ساتھ رد کیا ہے موس علیہ اسلام سے اللہ نے بات کی یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اسلام کا نام لیوا ایک قوم آئی ہے جنہوں نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا اللہ رحیم ہے مگر رحم نہیں کرتا کریم ہے کرم نہیں کرتا بصیر ہے مگر دیکھ نہیں سکتا ناود بلّہ وہ کہتے تھے جتنی صفتیں ہوگی اتنے رب لازم آتے ہیں اس کے بعد ایک قوم آئی ان کو معتدلا بھی کہتے ہیں ان کو معتلہ بھی کہتے ہیں پھر ایک قوم آئی کہنے لگی یہ تو زیادتی کی بات ہے کہو رب بادشاہ ہے بناتا بھی ہے چلاتا بھی ہے اور صفت اس میں کوئی بھی نہیں تو کم از کم اتنی سفتیں تو مان لو کہ جس سے یہ ہو کہ وہ کائنات کو تو چلا سکے تو کہنے لگے پھر ایسے کرو ابو الحسن اشری آیا کہنے لگا سات صفات مان لو باقی چلو نہ مانو سات صفات مان لو وہ سات صفات مانتے ہیں باقی کا انکار کرتے ہیں اور تو افغانستان بنگلہ دیش کے مولوی جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں وہ ان سات والے ہیں تحقیق کر لو اپنے اپنے محلے میں جا کر ساتھ کو مانتے باقیوں کو نہیں مانتے قرآن حکیم کا ترجمہ کریں گے تبارک اکلدی بے الملک باق ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہاتھ ترجمہ نہیں کریں گے قبضہ قدرت کریں گے اس لیے کہ قدرت کو مانتے ہیں ہاتھ کو نہیں مانتے ان آیات کی تعویل کریں گے ترجمہ سیدھا نہیں کریں گے یہ سب سات صفات والے باقیوں کا انکار کرنے والے ان سات میں ساتویں صفت کلام کی ہے وہ کہتے ہیں ہم کلام کو مانتے حقیقت میں وہ بھی نہیں مانتے وہ ہی کہتے ہیں جی ڈاٹا ہے اللہ کے پاس نہ اس کی آواز ہے نہ اس کے الفاظ تو موسا علیہ السلام سے رب نے بات کی بات کی تو مزہ آیا رب سے بات کر کے اور روٹین یہ ہے کہ کسی کی آواز اچھی لگے نا تو دیکھنے کو دل چاہتا ہے ہاں نا کسی کی ادان بہت خوبصورت ہو فوراً پوچھتے کون آئی ہیں؟ لوگ ملتے کہتے ہیں جی آپ کو بہت سن رکھا تھا بہت اشتہار تھا دیکھنے کا آج آپ سے ملاقات ہو گئی آواز اچھی لگے دیکھنے کو دل چاہتا ہے ربیعت جلال کی آواز کیا کمال بات ہے اور یہ کمال قسم کا موجزا ہے کمال قسم کی صفت ہے کہ موسا علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ نے بات کی قیامت کا دن ہوگا ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے سفارش کا کہیں گے کہ وہ معذرت کر لیں گے ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لیں گے موسا علیہ السلام نو علیہ السلام معذرت کر لیں گے موسا علیہ السلام سے لوگ آ کر کہیں گے موسا آپ وہی ہیں نا جن سے اللہ نے بات کی تھی یہ منقبت ہے شان ہے مقام ہے کہ آپ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی تھی آپ سے اللہ نے ڈائریکٹ بات کی تھی منسا کلی اللہ ہو گئے آپ ہماری سفارش کرے وہ بھی انکار کر گئے تو عزیز بھائیو فرمانے لگے یا اللہ مجھے جلوہ دکھا دے کال تارانی آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ولا کن جب تک تارانی پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ میری تجلی سے میرے ظہور سے اپنی حالت میں قائم رہا تو پھر تو تم بھی دیکھ لو اور اگر وہ برداشت نہ کر سکا تو پھر تم کیسے دیکھو گے فلما تھجلار جبل جا الحدکا جب اللہ تعالیٰ نے دہور کیا تجلی کی پہاڑ تور پہاڑ کے لیے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اتنی کڑک اور اتنا منظر بیانک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گش کھا کر گر گئے قلما افاقہ کالا سبحان کا تب تو الہ جوانا اولمسلم اول المؤمنین جب افاقہ ہوا ہوش آئی تو فرمانے لگے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں آئندہ میں ایسا مطالبہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان استفیتک تو وبکلامی وہ ساری دنیا کو چھوڑ کر آپ کو رسالت دی اور آپ کے ساتھ میں نے کلام کی اللہ احسان جتراتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے اور یہ ظالم اللہ کی بات کا انکار کرتے فخ تو میں نے شاکرین جو میں نے دیا اس پہ شکر ادا کرو وہ خطب نہ رہ تفسیر علی کل شعیح و امر قومی کم دار الفاظ اس میں میں نے ہر مسئلہ بیان کر دیا ہے اب اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور میں تمہیں فاسکوں کا گھر دکھاؤں گا اس کے کئی معنی کرتے مفسرین اگر تم نے اس کو مضبوطی سے نہ پکڑا تو پھر تمہیں سزا ملے گی دوسرا مانا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو پھر جو محلہ چھوڑ کر گیا ہے وہ دکھاؤں گا تیسرا معنی آگے شام کے علاقے میں داخل ہو گئے وہ اللہ کی نافرمان قوم ہے ان کے علاقے تمہیں فتح کر کے دوں گا بس تورات کو اچھی طرح پکڑ لو اللہ فرماتورات رب لاقل ہوں فوکے ہوں ام ان تحت میں امتم مختہ سیدھا اللہ فرماتے ہیں اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام پر عمل کرتے اللہ اتنی برکاط نہ کرتا کہ آسمان سے بھی رزق آتا زمین سے بھی رزق نکلتا آج ہمارے تمام مسائل کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی بات نہیں مانتے سعودیہ حالات خراب تھے نہ جان محفوظ نہ مال نہ عزت کھانے کے لیے کھانا نہیں پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا گدوں پہ سفر ہوتا تھا پاکستان اور انڈیا کے علاقے احمد آباد وغیرہ میں آ کر مانگنے کے لیے بھیک مانگنے کے لیے عربی آتے تھے آج بھی حیدرآباد دکن میں ایک پورا علاقہ ہے جس میں عربی بولی جاتی ہے اس وقت سے آئے ہوئے عرب وہاں پر رہ رہے ہیں بھوک تھی افلاس تھا جیسے انہوں نے شرک کے مظاہر کو ختم کیا اللہ کی اللہ کا حق ادا کیا اللہ تعالی کی بات مانی زمین سے بھی رزق نکلنے لگ گیا آسمان سے بھی رزق نہ آنے لگ گیا یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں تو کہا اس کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لو اللہ اکبر واپس آئے آکر کر کے قوم کو بتایا کہ دیکھے میں گیا تھا وہاں ربیض جلال سے بات ہوئی ہوا یہ کہ تیس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹینشن کر دی تیس کو چالیس کر دیا ختم امریکہ ترب بھی اربہ اب موس اسلام کی قوم میں چی میں گوئیاں ہونے لگیں پہلے ہی بار بار کہہ رہے تھے ہمیں بت بنا دو اب موسیٰ علیہ اسلام آئے بھی نہیں وعدہ کیا تھا تیس دن کا دو دن اوپر ہو گئے تین اوپر ہو گئے چار اوپر ہو گئے کہنے لگے ہمیں اپنا مبت بنا لینا چاہیے انہوں نے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ سامری ایک ظالم ان میں تھا وہ جو اپنا جب اپنے گھروں سے نکلے تھے تو انسان جب گھر سے ہمیشہ کے لیے نکلتا ہے تو اپنے پیسے ساتھ لے کر جاتا ہے اپنے سونے چاندیاں زیورات لے کر نکلے تھے وزن تھا کہنے لگے کہ چلو اس کو گرم کر کے حجم چھوٹا کر لیتے اس کو اور لے جانا کیری کرنا آسان ہو جائے گا تو اس نے پکڑ کر گرم کر کے ان کے سونے سے بچھڑا بنا دیا بچڑے کے پیٹ میں ایسا سوراخ بنایا جس طرح وسل میں ہوا گزرے تو آواز آتی ہے ایسے ہی اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی جیسے گائے بول رہی ہو جس لہو خوار کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے دیکھو بولتا ہے اللہ اکبر کچھ بنی اسرائیلی اس کی عبادت کرنے لگ گئے کچھ اس کا انکار کرنے لگ گئے ہارون علیہ السلام بڑے پریشان اب کیا کروں اگر میں ماننے والوں کو لے کر جاتا ہوں تو دو ہو جائیں گی پارٹیاں لڑائی ہوگی یہ بھی مسئلہ ہے اور اگر میں صبر کرتا ہوں تو شرک پر صبر کیسے کروں کہنے لگے لن نب رہا لے آفن حتر جینا موسا لن نب رہا علیہ آفین ہم اس پر اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ موسا علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگلا چکر تھا پہلے چکر میں تورات انجیل دی تھی تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہوگا تورات دی تھی منہ سارے السلام فرماتے میں اپنے رب سے ملا انہوں نے میرے سے باتیں کی پھر انہوں نے مجھے تورات دی لگ رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا نہیں ایسی باتیں ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ سے بات ہوتی سنیں گے تو یقین کریں گے تو موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو تور پر تور کے علاقے میں تو میں وہاں جا کر بات کرتا ہوں اللہ سے دیکھ لینا تو وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے موسا علیہ السلام تیز تیز چلتے جلدی اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں بات ہونی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ جانا ان کو میں کہا موسا آپ جلدی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ قوم پیچھے چھوڑ کر آ گئے کہنے لگے ہم علی اثری تو الیک رب یا اللہ وہ تو پیچھے پیچھے آ رہے مگر میں جلدی آ گیا تاکہ تو خوش ہو جائے ملاقات کا شوق ہے رب جلال سے ملاقات کا شوق ہے اس امت کے لیے اللہ سے ملاقات نماز میں ہوتی ہے کچھ لوگ نماز میں بوجل دل کے ساتھ آتے ہیں اور ان کی علامت ہے ان کی کبھی ایک حرکت رہ جاتی کبھی دو رہ جاتی ہیں اور کچھ لوگ شوق سے آتے ہیں کہ میرے رب کی ملاقات ہے وہ ہمیشہ پہلی سب میں ہوتے اللہ فرماتے ہیں اچھا قوم کو چھوڑ کر آگے ہو نا فتن کا دس ہم نے تیری قوم کو آزمایا ہے سامری نے ان کو بچڑا بنا دیا ہے اور وہ اس کی پوجا کرنے لگ گئے موسا علیہ السلام تو بڑے پریشان ہوئے جلدی جلدی واپس آئے غصہ چڑا ہوا دیکھا قوم کو بشرے کی پوجا کرتے ہوئے پریشان ہان ہو گئے اپنے بھائی ہارون کی ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑ لی ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑ لیے یہ بنا اما لا تاخود نے میرے بھائی میری داڑی مت پکڑو میرے سر کے بال مت پکڑو چھوڑو مجھے میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا یہ میری بات نہیں مانتے تھے وہ کاد نہیں یہ تو مجھے قتل کرنے جا رہے تھے اور اگر میں آجی قوم کو لے کر آ جاتا تو یہ دو ہو جاتے پھر آپ نے کیا تھا قوم کو دو کیوں کر دیا تو میں نے آپ کے اس لیے انتظار میں رہا ان کی داڑھی بال چھوڑ دیے ان کے لیے اللہ تعالی سے استغفار کیا وہ الکل اللہ و آحدیر ایسے عقی ہے ہوئی اتنا غصہ کہ کی تختیاں پھینک دیں جب اس کا کم ہوا ولما الغضب وہ لمبا سا و وہ تختیاں دوبارہ واپس لیں اس میں رب کی ہدایت ہے اس میں اللہ کی رحمت ہے تختیاں واپس لے کر اپنے بھائی کے لیے دعائیں کر کے پھر اپنی قوم کو نصیحت کی کیوں ایسا کیا میں اتنے لیٹ ہو گیا تھا کہ تم مایوس ہو گئے تھے عجل تم امرا رب ان پر بھی غصہ کیا ان کو سمجھایا بھی کہنے لگے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے یہ سامری نے سارا کچھ کیا ہے ارے سامری تم نے کیوں کیا اب یہاں پہ آیات ہے وہ کہتا ہے جی میں نے رسول کے قدم کے نیچے سے مٹی لے کر اس میں ڈالی تھی بعض فصرین کہتے ہیں کہ وہ سونے کا بچڑا گوشت پوسٹ والا بن گیا تھا بولنے لگ گیا تھا ان کے لیے آزمائش تھی بعض کہتے ہیں نہیں سونے کا ہی رہا تھا مگر ہوا کے گزرنے سے آواز آتی تھی اس پہ بہت زیادہ بہت مختلف قسم کی تفاصیر ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں لیکن میرے عزیز بھائیوں موسا علیہ السلام نے وہ بچڑا پکڑا اور اس کو جلا کر کے راہ سمندر میں بہا دی اور کہا تیرے لیے سزا یہ ہے کہ تو ساری زندگی کہتا رہے گا میرے قریب نہ آنا میرے قریب نہ آنا جو قریب آتا ہوگا اس کو تکلیف ہوتی ہوگی اس کا علاج بھی ہو گیا اب ساری قوم کو لے جانے کی بجائے چنیدہ لوگوں کو جو جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی ان کو کہا میں اوپر لے کر جاتا ہوں اللہ کے پاس اللہ سے ملاقات کے لیے لے کر جاتا ہوں جب ان کو لے کر ستر لوگوں کو لے کر وہاں گئے وقت را موس آس بینا راجو اب ستر لوگ جب گئے موسا علیہ السلام نے رب سے بات کی انہوں نے سن لی چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے کہ الحمدللہ ہم نے یقین کر لیا ہم نے سن لیا اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کانوں سے سن لیا ہم ایمان لاتے ہیں کہنے لگے ہم ایمان اس وقت لائیں گے لن امین اللہ کا نر اللہ جہراہ ہمارے سامنے رب عدالجلال آئے ہم آنکھوں سے دیکھیں پھر ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے پر ایک چیخ نازل کی جس سے وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے التجائے فرمائیں یا اللہ لو شیتا ہوں کوئی اگر چاہتا تو مجھے بھی پہلے قتل کر دیا ہوتا ان کو بھی اتولی کو نا بافا صفحا منا ان بےقوفوں کی بےوقوفی کی وجہ سے آپ نے سب کو ہلاک کر دیا <تصفح> میں تو ان کو لے کر آیا تھا جا کر سب کو یقین دلائیں گے اب یہ یہاں مر گئے اب میرے ساتھ کون یقین دلائے گا اللہ تعالیٰ سے التجا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا جا کر کے قوم کو کہا اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرو جنہوں نے بچرے کی پوجا نہیں کی اور جنہوں نے کی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑو ایک دوسرے کو کاٹو فخ تلو امپو سکوم اپنے آپ کو قدر کرو اور اس میں تمہاری توبہ ہے انہوں نے پھر آپس میں قتال کیا بعد مانا اس کا کرتے ہیں اپنے آپ کو قتل کرو بعض مانا کرتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرو ایک دوسرے کو قتل کیا یہاں تک کہ اللہ خوش ہوا ان کی توبہ قبول ہوئی تو میرے عزیز بھائیوں جو ہمارے لیے اللہ تعالی یہاں پہ نسیحت بیان کرتا ہے وہ یہ کہ پوجا کرنی ہے رب دل الجلال کی دیکھے بغیر موسا علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں المرو ان لائک ہوں اللہ سبیرا ارے دیکھتے نہیں ہو یہ بچڑا نہ تم سے بات کر سکتا ہے نہ تمہیں ہدایت دے سکتا ہے اور وہ رب ہم سے بات بھی کرتا ہے ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے بات کرنے کو رب کے رب ہونے کی دلیل بنا کر پیش کیا مسارے صاحب تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا چاہیے ایمان لانا چاہیے اور یہ نظریہ کہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے ہو تو اس کی پوجا کی جائے یہ ان کا نظریہ ہے. اور یہ نظریہ کہ جو بات کرتا ہو یا جس سے آواز نکلتی ہو جس میں کوئی خوبی ہو وہ معبود بن جاتا ہے یہ ہندوؤں کا نظریہ گائے کی پوجا کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس کی تین کروڑ معبود بنا رکھے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی خوبی دیکھ کر ستارہ چمکتا ہے تو رب ہو گیا نوزب باللہ انسانی آدھا کی پوجا کرتے ہیں سب کی خوبیاں دیکھ کر یہ خوبی دیکھی تو معبود بنا لیا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں فلاں قبر والے نے یہ کرامت دکھا دی تھی وہ دکھا دی تھی کرامتیں بند کمرے میں بیٹھ کر بنائی جاتی ہیں اور اس کی طرح منسوخ کر دی جاتی ہیں تاکہ اس پر کاروبار چلایا جائے تو یہ طریقہ اس قوم کا طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حن کے مارکے میں نکلے وہاں ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں کاٹی گئی تھی کھونٹیاں بن گئی اس کے ساتھ وہ اسلحہ وغیرہ لٹکا لیتے تھے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا درختوں پر رنگ برنگے کپڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کے کچھ لوگ کہنے لگے اے جال ننا زات انواد کمال ہمدات انواد جس طرح اس قوم نے اس درخت کی تعظیم شروع کی ہے ہمیں بھی کوئی درخت کھڑا کر دیں ہم بھی اس کی تعظیم شروع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو تمہاری بات ایسی ہے جیسے موسا علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود کسی قبر کی کسی شجر کی کسی حجر کی جس جس کی پوجا دنیا میں ہوتی ہے اس کی طرف نہ قیام کرنا ہے نہ رکو کرنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے اور ایک بات اور کر دوں مجھے یہ بات کھٹکتی رہتی ہے میں کرتا کم ہی ہوں یہ جو سردیوں میں آگ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہو مجدوں میں سامنے آگ جلا کر آگ بھی معبود ہے کس کا ہاں? ایرانیوں کا آتش پرستوں کا معبود ہے اگر آپ کسی معبود کی تصویر سامنے رکھ کر کسی کی قبر بھلے دیوار سے آگے ہو اس کی طرف نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ہو تو یہ بھی ان کا معبود ہے اس سے بھی پرہید کرنا چاہیے اور موسا علیہ السلام کی قوم ان کے ہڈیوں میں غیر اللہ کی عبادت وہ اوشری بوفی قلوب عجل جیسے پانی انسان کے جسم کے اندر سرائد کر جاتا ہے اس کی محبت سرائد کی ہوئی تھی ہماری اس قوم کو شرک کی تمام شکلوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اللہ تبارا کا مطالعہ ہمیں ان کی اس زمانے کی خوبیاں اپنانے اور ان کی شرارتیں اور ان کی ناکامیاں اور ان کی نافرمانیاں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے عما علن